سر کی مانگ اور کندھوں کے درمیان حجامہ حضرت ابو کبشہ انماری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کی مانگ میں اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگواتے اور ارشاد فرماتے جو شخص ان جگہوں کا خون نکلوائے تو اس کو کسی مرض کے لیے کوئی دوا استعمال نہ کرنا نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی اس کو پھر کسی دوا یا علاج کی ضرورت باقی نہیں رہتی